یہی تو مسئلہ سارا تفصیل سے بتایا ابھی آپ کو کہ دونوں نمازیں ملا کے پڑھاتے ہیں نہیں وہی تو بتا رہا ہوں میں کہ امام شافی کے نزدیک ہر سفر میں نماز ملانا جائز ہے یہ سنا نہیں آپ نے یہ ہے ہمارے نزدیک خالی حج میں ملانا امام شافی کے نزدیک ہر سفر میں جائے ہے